God خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا الآزين ہر قسم کی حمد و تنا تاریخ تنجیب تقدیر عثمالملک رب العزت وحدہ لاشریف نائق ہے تو جو اس ساری کائنات کے نظام میں چلا رہا ہے ओहे कब्जे और इश्तियार अंदर है एक इक जर्रा एक कायनात का असी देखने कि कभी मौसम ठंडा हो जाए कभी गर्म हो जाए कभी रात लंबी हो जाती है कभी दिन लंबा हो जाए اے او طاقت اور قدرت یا مختلف نشانیاں ہیں وَهُوَ جَعَلَ اللَّيْلَ خِلْفَ لِمَنْ أَنْ اپنی طاقت اور قدرت دیا نشانیاں دیان کر ہوں یا نشانیاں دہن کرتے ہیں فرمایا کہ اللہ ہی ہے जेड़ा दिन रात और रात दिन ले आ है अंदर उस शख्स वास्ते बहुत बड़ा नसीहत का मोयज का इबरत का सामान मौजूद है जेड़ा नसीहत हासिल करना चाहे और अपने रबार बनना चाहे एक ही निदान देता है मुख्तिफ औत और महीने साडे से आगे और गुजरता जमे असी रमजान की आमद बारे अंदर जिक्र कर रहे स गुफ्तु हो रही थी कि रमजान आ रहा है और अज अस ए कह सकने के रमजान का दूसरा दिन जा रहा है इंसान की जिंदगी भी इसी तरह بڑی نال گزرتی چلی جا رہی ہے لیکن سامان اللہ, دا اللہ دا مہمان ہے اللہ دیہی بڑی عزت تکریم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسایا کہ رمضان دی آمد کو اس کائنات اندر کچھ تبدیلیاں رو نما گیا اذا ہے رمضان جس ویلے رمضان دنیا اندر پہنچ گئے رمضان آ گئے سب ستانے نمبر پہ انتہر اور کچھ دور بار ہرا چل رہی ہے یہ بھی آمد کی سچی ہے استقبال کر دیا زمین پہ یہ تبدیلیاں ہوں پرمایا رمضان وسل تلتی رمضان دی آمد سے پہ دنیا اندر پہنچن سے پہ اللہ ان اپنی رحمت اور مہربانی اندر آ جاندے ہیں اللہ کی رحمت اینی بڑا اور وسیع ہو جاتی ہے تو تو جنت سارے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں ابواب جہنم پہ جہنم کے سارے دروازے بند کرا دیتے جاتے ہیں وسول فیرت شاطین سیتان سارے پاور رنگی کر دیتے جی بیڑیاں پہرا کے قید کر دسل انسانی نو اللہ نا نافرمانی کی طرف نہ لے جا سک ایسی تبدیلی ہے جیڑی رمضان کی آمد سے ہوں کہ جی بڑی بادش اللہ کی طرف ملا ایک اور فرشتہ لگ جمین لگا رہے ہوں امرے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروایا کہ کچھ ملائکہ اور فرشتے سے پر یہ اعلان کرتے فر رہے ہیں رنہ راتا اندر नेकी का शौक नेकी की तलाश करने वाले नेकी ने दुख करने वाले अक नेकी का बहुत ही अच्छा मौका आ गया ही आना आम बिना अंदर اللہ وقد لا شریف نے اپنے ایک قانون بیان کردے پرواہ من جا ان کہ شخص دن اندر ایک نیکی کرتا ہے اصل کم از کم وہ دس گنا ازر ضرور دے, دے, دے لیکن رمضان اندر نیکی کی ایک لوٹ سیل لگ جانے اللہ جتنے آم ہو جانے رمضان اندر ایک نیکی دس گنا نہیں بڑھتی بلکہ فرمایا ستر گنیا بڑھ جائیں ہر نیکی اللہ کم از کم ستر گنا بڑھا دے اران کر دے یا نیکی کی تلاش کرنے والے نی کی جستجو کرنے والے نیکی کا شوق رکھنے والے اقدل بڑا اچھا موقع آ ل کچھ کما لمبر اشتہار سب دے کہ کاروبار کا یہ بہت اچھا موقع ہے اس اپنا سرمایہ لگا لو یہ تو فائدہ اٹھا لو اور شیئر خرید لو ہو سکتا ہے کہ ان اندر نقصان ہو جائے استعمال موجود ہوں گا. کمپنی تباہ ہو جائے سیل ہو جائے ناکام ہو جائے مگر جو اعلان اللہ کی طرف ہوں وہ قسم دے نقصان اور پتارے کا امکان ہی نہیں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ کی طرف کو کوئی تجارت کوئی کاروبار کوئی سودا وہلان ہوشتہ آئے کہ پھر انسان او اندر نقصان ہو گا. تلاش کر اندر بدل رہی یہ دوسرے پرشتے یہ ایلان کر رہے نے یا باغے اے اللہ پر شرارت آمادہ انسان تینوں ہن بھی شرم نہیں آ کم از کم ہوں تو برائی کا خیال چڑھ دے ہوں تو اللہ کی فرمانی تو رک جا کنا اچھا موسم ہے نیکی دا تیری بدنسیبی اور بدبختی یہ ہے کہ تجے بھی برائی کو آداد دے تجے کی شرارتی سوچ دے اللہ نافرمانی فرمانی دے منصوبے اور پروگرام بنا رہے ہیں اکثر ہوں تو بہ گاجا چڑھ دے نی. برائی میں اللہ کی نا سمجھے یہ اعلان ہو رہا ہے اللہ پا کن سالا, فا و آتے سالا فا. اے اللہ تیرا بھیجا نے مہمان دنیا تک یہ دن اضافہ ہو رہا ہے اے اللہ جس مہینے اندر تیری راہ اندر اپنا مال خرچ کر جائے اللہ نا آتے من سالا فا اللہ دے مال اللہ بڑھا دے, دے مال بھی حفاظت کرنا دے دے مال, مال باقی رکھ او نو فائدہ مند بنا کے نسل تک باقی رکھ نہ من سے کم سالہ پا اللہ جہ مہینے اندر بھی اس اندر بھی اپنے مالوں خرچ کر اللہ مال نو خرچ کرنے دولت اچھی سامنے برباد کر رہے مال برباد ہو رہا, ہو رہا اور یہ دیکھ رہا ہو. اعلان کر دے پھر رہنے. دی کرما میں مبارک دینا سارے دوست احباب نوں کہ اللہ دا او مہمان مہینہ سک آ چکا ہے پہلے آمد سی وہ رفت جاری ہے وہ دن گزرتے چلے جا رہے ہیں سانو اپنی پوری توانائی صرف کر دینی چاہیے نیکی اندر اللہ دی رضا دے حصول واسطے اللہ نوازی اور خوش کرنے اپنے گناواں کی محافی لین واسطے آئندہ اچھی تربیت حاصل کر کے اپنی زندگی ندل واسطے پوری پوری کوشش شروع کر دینی چاہیے یا او الذین آمنو اے ایمان والے ہو. کو تو آئی کو اللہ فرما رہے ہیں تو نے روزے فرض کر رمضان دے روزے ہر مسلمان سے بالغ سے صحت مند سے فرض ہیں اللہ نے یہ رعایت دیتی ہیں کیونکہ اللہ ساڈا خالق ہے وہ سن والا ہے سڈیا کمزوریاں تو پوری طرح آگاہ اور واقف ہے وہ جہاں کمزوریاں نے سانو اندر بنا اللہ سان رعایتیں دین دے ہر معاملے اندر رعایتیں موجود ہیں رمضان اندر بھی مل العمر ملتی روزہ رکھ نہیں سکتا بار بار ان دوائی کھانی پہن دیئے او بخ اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا فرمایا مسکین او کسے غریب نبح شام کھانا کھلا دے وے. میں اس روزہ رکھن والے بھی انہیں اجر دے دیا گا کہ روزہ رکھوان والے بھی اہم ہی سوا دے دیا گا <تصفح> بڑی رعایت ہے کوئی مسافر ہے سفر کی وجہ نہیں رکھ سکتا بیمار ہے تو ہے کہ انشاءاللہ صحت مند ہو گا بیماری دور ہو جائے گی اللہ نے رعایت دے دی تم مری بن او الا سفر تھے کوئی بیمار ہوگئے سفر اندر ہوگئے جن روزے دے بیماری اندر سفر اندر رہ رعایت دینا کہ او اپنی گنتی بعد پوری کر لے کوئی مرزے آیا ہے بچے نو دھد پلان والی ماں ہے اگر وہ روزہ رکھے تو بچے ندھ نہیں ملتا دی حق تلفی آتی ہے وہ اگر اے محسوس کر ہے کہ اللہ نے اجازت دے دیوں رخصت دے دیتی کہ تو تعدر روزے رکھ اللہ کردیا کمزوریاں نو خوب جانتا ہے. معلوم ہے, لا اللہ اللہ اے اعلان قرآن اندر موجود ہے کہ کسے شخص دی طاقت تو زیادہ دیتے بوجھ نہیں پا دے رماضان خصوصی طور پہ ریاست کا ذکر کردیا ہوا پروایا یو ری داہو بےکو مل یوس را وی دو مل اللہ تر آسانی دا ارادہ رکھتا ہے اللہ تم تنگ نہیں کرنا چاہتا انسان تنگ خود ہو جاتا ہے اللہ نہیں تنگ کرنا رمضان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ ہو جعل اللہ سیام یونی ہی لَيْلِهِ تَتَوُعًا اَوْ صلی اللہ, علیہ وسلم. اللہ نے رمضان بے دن بے روزے کے جیڑا شخص جان بجھ کے فرضی روزہ چڑھ دے بغیر کسی شری گزر بغیر کسی ایسی وجہ دے جنو شریعت قبول کرتی ہوگی. ایک روزہ چڑھ دے, دے کہ فرمایا اللہ ان قیامت تک زندگی دے دے, دے اور اے مسلسل روزے رکھتا چلا جا دے قیامت تک روزے رکھنے چھڑے ہوئے روزے کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا یہ بڑا جرم ہے اگر سزا این بڑی ہے جرم بڑا ہے کہ اجر اور سواب کنا ہونا چاہیے ذرا یہ بھی اندازہ کر لیں فریدت فرمایا رمضان دے روزے فرض کر دیتے نہیں اللہ نے تھی دیا رات جڑی نواز پڑھی جاندی ہے رات قیام کیا جا اسی معروف نام تراوی دیا ہے فرمایا وہ نقلی نواز ہے او فرض نے پڑھ نوازے بہت بڑا ازر مل جائے گا اور اس عجر دا کوئی حصہ بھی نہیں کیتا جا سکتا یہ ملے کیونکہ اس نماز اندر قرآن دی تلاوت ہوں کسرت نالو بیش ایک پارہ روز تلاوت کیتا جانا ہے اس پارے اندر کن حرف آ نے ذرا بیٹھو حساب کرو اللہ تعالی نے ایک ایک حرف دے بدلے عام دن اندر دس نیکیاں کا اعلان فرمایا ہوا ہے کہ رمضان اندر ایک ایک حرف دے بدلے سٹ سو نیکیاں مل گیا اللہ اور مثال بیان کرتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محاق السلام نیم ہر پن ولا کن الن ہر پن ولام ہر پن ومیم اے نہ سمجھنا کہ السلام نیم جس ویل کوئی پڑھنے والا پڑھ دے یا سنن والا سن دے تو یہ نہ خیال کرنا کہ ایک ہرف بنے بلکہ فرمایا الف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے الگ حرف ہے یہ تین حرف کا مجموعہ ہے الف لام نیم رمضان اندر اے سن لو کوئی یہ پڑھ لو کوئی اللہ دہاں اکی سو نیکیاں او لکھ دیتی جی نیکی لمبائی چوڑائی ادا وزن ادا چول ہزم کن گا بھی اے سوال کیتا اللہ عرض کردے نے بھی سوالی ارض کرتے کنیکی ہوگی ایک حرف کے پڑھ سن اللہ جہاں سات سو نیکیاں دینا ہے وہ نیکی کنی بڑی ہوگی زمین شروع ہوتی ہے کتنے ختم ہوتی ہے آسمان کا کنارہ کتنے ہے یہ اللہ تو سوا کوئی نہیں چاہتا کسی پتہ ہی نہیں اگر پتہ ہوں شاید کوئی کوشش کردہ اللہ نے اب تو چو تقریباً چودہ سو سال پہلے دا ایک چیلنج کیتا ہوا ہے جنہوں بھی انسانوں اے جنوسانوں زمین اگر مالک اور رازک نہیں منگو یہ تسلیم نہیں کرتے کہ میں ہی تا کرا ہاں یہ تسلیم نہیں کرتے کہ میری ہی تی حکومت اور ملکیت ہے اور یہ تسلیم نہیں کرتے کہ میں ہی تاجک ہاں اگر تھی یہ بات نہیں مانتے کہ پھر کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میری زمین تے بسو اور میرے آسمان کے نیچے زندگی بسر کرو فن فوزو میری زمین خالی کر دو میرے آسمان کے چلے نکل جاؤ یہ چیلنج موجود ہے قرآن اندر سورہ رحمان ہی دس درمایا فن فوزو کوشش کر کے دیکھ لو اپنے وسائل اور اپنے ذرائع بہت بڑا من ہے کہ اے موجودے او موجودے فن تسی کوشش کر کے دیکھ لو میری زمین نو خالی کرن دی میرے آسمان جتنے بھی جاؤ گے زمین بھی میری آسمان بھی میرا گا اور حکومت بھی میری آ اے جنوں اور انسانوں تسی اپنے رب دا کہڑا کہنام انعام لاؤ گے نعمت کی تقسیم فرمایا نیکی الحسانہ زمین تو آسمان تک جنہ خلا ہے یہ بڑی چیز چاہیے ایک نیکی بنتی عام رمضان پڑھ لگے کوئی خوش نصیب سن لو کوئی خوش ایدیان ایدیان اکیس سو اللہ ہاں جمع ہو فرمایا پر مایا وقت تن ہو جاتے فرض کر دیتا ہے رات کا قیام جہ نی حالت اندر رکھے ہے فرض نہیں کیتا لیکن بدنسیب ہو سواب چاہیے او رغبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے روزے دار واسطے دو خوشی دے موقع رکھے روزے دار نو دو ایسے موقع کیتے نے جنہ سے او کیڑے کیڑے موقع نے فرمایا الفطر ایک موقع تو دنیا کے ہے کہ جس ویلے روزے دار شام نو افطاری کرن لگتا ہے انہوں اے احساس ہوے شعور ہوئے کہ ایک کنی بڑی محنت اور مشقت سی جدے جو اللہ نے میں ثابت قدمی نل گزار دیتا ہے طلوع فجر تو لے کے غروب آفداب تک اللہ دی دیتی ہوئی حمتنال آدمی پہنچتا ہے انسان دا کوئی کمال نہیں اللہ دی رحمت ہے کہ وہ تو تک پہنچے فرحہ تل اندل فطر فرمایا ایک خوشی دا تعلق دنیا نل ہے ایس زندگی نل ہے کہ جس میں روزے دار افتاری کرن لگنا ہے کہ انو ایک فرحت اور ایک خوشی محسوس ہو رہی ہوں دیئے اللہ تیرا شکر ہے تو اپنا ایک فرض ادا کرنی منواج توفیق ادا فرمائی دوسری خوشی دا تعلق آخرت نل ہے فرمایا وَفَرْحَتٌ اِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ دوسری خوشی روزے دارن قودوں ملا گی اور قودن الملاقات قودوں ہو گی جب اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا اینا کا دے دیو ایدی ای دی حج کا دے دیو جس ویلے روزے کی باری آئے گی کہ اللہ فرمانگے اے میرے ملا ایک تسی ایک پاسے ہو جا. السلام علی روزہ بندے نے میری خاطر رکھا کہ عدل اور انصاف کا تقاضا ہے کہ بھی میں دیا حالانکہ ہر نیکی, نیکی بنتی ادو ہی جدو اللہ سے خاطر کی خاطر کیتی جائے روزے اندر کی خصوصیت ہے کہ اللہ فرمانے ہونگے روزہ میرے بندے نے میرے واسطے رکھے یہ تو مراد یہ ہے یہ مخہوم یہ ہے کہ روزے دار کن سخت بک کیوں نہ لگی ہوگی کن شدید پیاس کیوں نہ محسوس ہو رہی ہوے دل اندر ایک خیال تک آیا ہے کہ میں چھپ کے ایک پت پانی کا پی لا کبھی سوچا کسی ایک خیال بھی کبھی دل اندر نہیں آیا تو کہڑی چیز ہے ایک خیال بھی پیدا نہیں ہوتی وہ کہڑی طاقت ہے جڑی جیڑی یہ سوچن بھی نہیں دی بس یہ مفہوم ہے کہ بندے نے روزہ میری خاطر رکھا سر میرا معاملہ ایک راز راگ جڑا میرے بندے کے درمیان میرے بندے نے اس راز نو پورا کر دیا پیچھے ہٹ جاؤ فرشتے ہو سو مولی روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا سی وا اج زی یہ اجر اور سواب بھی یہ دیا دوسری خوشی فرمایا ادو ہو گئے اور تعصف ہوا افسوس ہوئے گا بدنسیباں جنہوں کے سامنے رمضان آیا اور انہ نے ایدی پروا نہ رمضان آیا اور ایدی عزت اور تقریم کا خیال نہ آیا اللہ ایسی بدنصیبی تو ہر مسلمان بچا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے رمضان آ تے جنت دے سارے دروازے کھل جائے اللہ واسطے جنت رو پورا سال فرشتے سجا دے رہے وہ جنت کے دروازے کھل جانے کہ ہن میرے بندیاں نے داخل ہونا ہے میرے بندیاں نے جنت اندر آنا ہے میرے کو اپنا جنت کا حصول جڑا وہ لینا ہے اس کامل اپنے آپ بنا لینے کہ جنت ہو سکتا ایک حدیث اندر فرمایا کہ اللہ تعالی نے جنت دے اٹھ دروازے بنوائے اور جہنم دے سات دروازے نے جنہوں کا پرانی مزید اندر دیکھ رہے لاہ سب اتو اب لِكُلْ مِنْ هُمْ جُزْءٌ <مَقْسُون> فرمایا جہنم دروازے, نے ہر دروازے جو مخصوص دو جائے نوز باللہ جائے. دروازے جو خاص طور پہ مسلمک جہنم اندر داخل کیے جارے کسی دروازے چو منافق داخل کیے جا رہے ہوب اللہ اللہ سان محفوظ رکھے جنت اٹھ دروازے نے. دروازے نیکیاں معیاری داخلہ ملے گا مثلاً دی نماز اس معیار سے پوری اتر ہے جہاں معیار اللہ نے رکھا اور جس معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا جن نماز اس معیار سے پوری اترے گی اللہ حکم دین کہ اس خاص دروازے جنت اندر داخل کروں. کہ کا حج ہوئے او ہوگا وہ الگ دروازہ مختلف نیکیاں میاری ہونگیاں الگ الگ دروازے کو گزارا جائے گا یہ ذکر کردہ ہوا فرمایا کہ کئی اللہ کے بندے ایسے بھی ہون گے انہیں ہر نیکی ہی معیاری ہوگی اللہ کنی بڑی خوش نصیبی دی بات ہے کہ جے جی نماز ہے تو او میں یاری جی حج ہے تو او میں یاری جی رمضان ہے تو میں یاری ہی میں یاری جس جسے او بندے جنت کے سامنے پہنچ گئے تو اللہ کے ملائکہ ہر دروازے سے انہوں نے آواز دینگے کہ حضرت ایتو تشریف لیاؤ حضرت اترو آؤ اتو داخل ہو یہ ہوں دی مرضی ہے جتوں داخل ہوتا ہے یہ ذکر کردیا ہوا آپ کی نگاہ تو ابو بکر صدیق سے رضی اللہ کی طرف دیکھ کے آپ اشارہ نے فرمایا وہ انت من ہم یادا اے ابو بکرا خوش نصیب خوش نصیب ہے جنیاں سارے یاری نے ابا بکرے ابو بکر تک خوش نصیب فرمایا روزے دار جنہ کا روزہ نہ یاری ہوگی دا واستے ایک خاص دروازہ اللہ نے بنوایا ہے اور وہ او نام بھی دسیا محمد رسول اللہ فرمایا اس دروازے کا نام ہے بابر ریان بابر ریان نام ہے اس دروازے کا ریان دہنے ہوں نے کسی بکے نیاسے وہ مرضی کے مطابق ایسا مشروب پلا دینا کہ جیسے وہ طبیعت سیور ہو جائے وہ او بخ او اور پیاس دور ہو جائے خصوصیت کی بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار دا الگ معیار جڑا مقرر کیتا گیا ہے وہ اللہ کے پیغمبر نے بیان کردہ ہوا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کے باقی ماندار جڑے دروازے نے ست ان اندر داخل کر کے اللہ اپنے بندے نو پھر او خاص مشروب پلان گے فرشتے پیش کر کے وہ مشروف جہاں نام پرانے مجید اندر شراب در سے گیا ہے کہ پاکیزہ مشروب او مشروب او دنیا دس کسے شخص نے دیکھ جنت دے دروازیاں جو اندر لگ کے او مشروب پیش کرنے فرشتے اور اللہ دی طرف او ایک مہمانی دی ابتدا ہو لیکن روزے دار نو باب ریان تو جس ویسے گزاریا جا رہا ہوئے گا جنت کے اندر داخل ہونے تو پہلے ہی وہ مشروب پلا جائے گا کہ تو دنیا اندر بڑی پیاس برداشت کر کے آیا وہ مشروب پی کے دروازے جو اندر جائے گا باقی جڑے ہوں گے وہ دروازے جو اندر جا کے پینے گے یہ ایک خصوصیت بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم رمضان رما گاہر چیت برکت اور رحمتوں کا پڑھا ہوا مہینہ ہے یہ دن یہ راتاں کوئی لمحہ یہ کوئی کڑی ایسی نہیں جی اللہ دی رحمت تو خالی ہو بشرتے کہ سانو اللہ رمضان نصیب کر دے رمضان یہ نہیں کہ دے وقت کچھ کھا لیا جائے اور پھر مگرب تک کوئی چیز کھان پین والی جی دے قریب نہ آدمی چاہے بے شمار رہتے روزے دار اللہ کے ہاں پہنچنگ جنہ نے بارے اندر فرمایا رسول اللہ صحیح اللہ فرمایا بے شمار ایسے روزے دار ہوں گے کہ جنہ نے روزے تو سوائے بکھ اور پیاس اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوا صرف بھوک اور پیاس کم من سا لہو من سیا میں صرف بکے رہے ہو رہے ہو کم من کامن اور بے شمار ایسے راستہ قیام کرنے والے قرآن سنن والے اور سن والے اتنے پہنچنگ لئی سلہ من قیام ہی اہر جنہ نے صرف اپنی نیند خراب کی ہوگی اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اللہ ایسی بدنسیبی تو بھی سانو بچا لگا روزہ, کیے. روزہ کی ہے روزے کی کیسیت بیان فرمائی محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا روزہ سر تو لے کے پیروں تک انسان کو ہر ازر کا روزہ ہونا چاہیے جنت ایک حدیث اندر فرمایا روزہ مسلمان کی ٹال ہے پرانے دور اندر ایک ہاتھ نال دشمن تہار کیا ہاتھ نال دشمن دے وار نو روکیا جا رہا او دشمن دے حملے روکنے واسطے جہاں ہتھیار استعمال کیتا کیا جا رہا جا استعمال ہوتا دا نام ہے ٹال موجودہ دور اندر یہ ان بختر بند گاڑی کہہ لو کوئی اور نام دے لو کہ خود سے حملہ کرے لیکن دشمن دے حملے تو بچے روزے چار بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیتان چار پاس حملہ آور گئے لیکن روزہ سامنے آ کے وہ حملے نو روک دے وہ کوئی حملہ بھی کامیاب نہ ہو سکے اگر جو روزہ ایسا ہو گئے روزے دار دی زبان چ کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جڑا اللہ نو پسند بلکہ تک فرمایا کہ کوئی شخص کسی روزے دار مسلمان نال الجھنا چاہے لڑنا چاہے جھگڑنا چاہے تو یہ صرف اگو امی بات کہہ کہ کے الگ ہو جائے این امر ان سا بھائی میرا روزہ ہے میں تیرے تیرے لڑنے واسطے تیرے جھگڑنے واسطے تیار نہیں میرا روزہ روزے دار کے کنار کا بھی روزہ ہونا بڑا غلط استعمال کر دینے روزہ رکھ کے سارا دن گانے ہی سنتے نے وقت گزر جانا ہے جی پتہ نہیں لگتا اچھی نا بھی روزہ ہوگی یہ خیالت نہ کرن. کوئی ایسی چیز نہ دیکھن جہاں دیکھن تو اللہ نے منع کر دیتا او دیت رسول نے دی منع کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کے جی زندگی دے معمولات اسی طرح جاری رہن کوئی انقلاب اور تبدیلی نہ آئے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ روزہ نہیں رکھیا گیا بس بھو بھو بھو اور پیاس ہی ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم یادا والا ملم یادا جیڑا شخص روزہ رکھ کے جھوٹ اس نہیں بولی جا رہی ہے کاروباری ہے لین دین ہے جھوٹ اسی طرح بول رہے ہیں جس طرح روزیاں تو پہلے بولتا جھوٹ بولنے نہیں چڈا درو کوئی تو باز نہیں آیا وام آئی زندگی دے معمولات بھی اسی طرح ہی جاری ہیں جو کچھ پہلے کرتا سی وہی کچھ ہون کر رہے ہیں جوائے خان پی سل ہا جتن فی اید آت آمہو و شراب فرمایا ایسے شخص دے پکھیاں اور پیاسیاں مرن لی اللہ نے کوئی ضرورت ہے وہ بے شک کھائے دیئے روزہ تے ایک انقلاب پیدا کنواستے آنے ہے بلکہ اتنا کہنا چاہید ہے کہ روزہ مسلمان دی زندگی اندر ہر سال ایک ریفریشن پورس ہے 11 مہینیاں تو بعد اللہ ایک مہینہ تربیت دیندا ہے اپنے بندے کہ تیری زندگی اے تربیت تے ماں تا دے مطابق گزرنی چاہیے تیری زبان تیرے قابو اور کنٹرول اندر ہوے تیریاں اکھیاں اندر شرم اور حیا ہوے تیرے کن میری نافرمانی دے بول سنن تے محفوظ ہوں تیرے دل اندر شیطان کوئی ایسے وسوسات پیدا نہ کر سکے شیتان جس ویلے کسی سے لے حملہ کرد ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیطان جاسم قلب ابن آدم شیطان اپنا مورچہ انسان کے دل پہ بنا دے دشمن مورچہ ایسی جگہ تنا دینا نا جتوں حملہ آسانی نہ ہو سکے اپنے دشمن کی دی کو دیکھ سکے کہ یہ ہوں کے کر رہا دی تیاری کو اچھی طرح بھانپ سکے اور خود حملہ کر سکے ایسی جگہ مورچے واسطے چنی اور انتخاب کی جائے شیطان مورچہ کسے بنا دے قلب ابن آدم شیطان آدم کے بیٹے دے دل تے اپنا مورچہ لگا رہے اذا جی اللہ وقد لاسٹ ویک نے دیتی ہوئی توفیق نل او اس دل چ اللہ دا ذکر نکلے اللہ دی یاد نکلے او اس دل اللہ اگر کہ او مورچے والی جگہ وہ دل اللہ دی یاد وہ چ نکلے خانہ سا اے اپنا بستر بوریا چپ کے چیختا ہوا چلانا ہوا ڈر جانا کہ ایتھے میرا کام نہیں چل سکتا ایتھے میری دال نہیں چل سکتی میں ایتھے کامیاب نہیں ہو سکتا وہ اذا غافل وسواسا تے وَسَ جے او دل ہو جائے او دل اللہ دی یاد تو بے بہرا ہو جائے اللہ دے ذکر تو بیگانہ رہ جائے وسواسا فرمایا پھر او اپنا ڈیرہ جما لیندا ہے اپنا مورچہ پکہ بنا لیندا ہے اور اوتھے بیٹھ کے پھر انسان نو مختلف قسم دے وسوسات اندر مختلف قسم دے شکوک اور شبہات اندر پائی رکھتا ہے کہ ہن اتھے کم بچ جائے اور بڑے عجیب طریقے گمراہ کرتا ہے انسان بے شمار مثالہ دیتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیتان ساڈے تے کتنا کس حملہ فرمایا باہ اوقات تے ایسا ہوں ہے کہ کسی چھوٹی تو چھوٹی اللہ دی مخلوق دی طرف اشارہ کر کے پنسان من خالا من ہاتھ آ اے جی چھوٹی جی چیز تینوں نظر آ رہی ہے یہ منایا یہ پیدا کیا آدمی ہے جو سوچ رہا ہوں تو خود ہی جواب بھی دل اندر الکا کر دے دی, دی کی ضرورت کسے بڑی, تو بڑی مخلوق کی طرف اشارہ کر کے آن کو کھن بنا ہے خود ہی وہ سجھا ہے کہ بھی اللہ نے بنایا اللہ نے پیدا کی آدمی یہ سمجھن لگ ہے کہ یہ تو میرا کوئی بڑا ہی خیر خواہ ہے جڑا اللہ کی طرف میری توجہ دلا رہا ہے کہ چھوٹی تو چھوٹی چیز بھی اللہ نے بنائی ہے بڑی تو بڑی چیز بھی اللہ نے پیدا کی جس میں اعتماد حاصل کر لیندا ہے تے پھر انجیکشن لگاندا ہے گمراہی کا فرمایا پھر دل اندر ایک خیال پیدا کردا ہے کہ یہ چھوٹی چیز بھی اللہ نے بنائی بڑی چیز بھی اللہ نے بنائی من خالق اللہ اللہ نےو کن نے بنائے سبحان اللہ وص فرمایا جیڑا دل اللہ کی یاد تو غافل ہو جاندے او اندر شیطان پھر اس قسم کے وسف سے شک اور ایسا اگر کوئی خیال دل ادر آئے تو او دا علاج دسیا فرمایا اسی من الشیطان الرجیم تاکہ وہ دشمن دباؤ گے یہ ایک ٹریننگ اور تربیت ہے پورس ہے رمضان مسلمان واسطے یہ دسیا جانا ہے کہ تیری زندگی یہاں پابندیاں دے تحت گزرنی چاہیے اور وہ او پابندیاں اگر اس دنیا دی آرزی زندگی اندر اسی اپنے آپ سے لاگو کر لیے تو انشاءاللہ وہ زندگی جدی جی کوئی انتہا نہیں جہاں جی کوئی کنارہ نہیں جنہیں کدی ختم نہیں ہونا اس زندگی اندر ہمیشہ ہمیشہ واسطے ان پابندیاں تو آزاد ہو جاؤں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اد دنیا, سجن المؤمن، دنیا مومن دی جیل ہے مومن اتنے قید ہے اس واسطے اللہ دے بندیاں دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے تو وہ شام رو ایک عجیب قسم دی خوشی محسوس کرتے سن یہ کہندے ہوئے اللہ تیرا شکر ہے میری قید دا ایک دن ہور کٹ گیا جیل اندر قیدی دن گندے گئے خوش ہوتے رہتے ہوں اے دن باقی رہ گئے ہوں اے دن رہ گئے مومن بھی ایک خوشی محسوس ہندی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے میری قید دا اس دنیا اندر جی جیل ہے ایک دن ہور کٹ گیا اب دنیا سجن دنیا مومن واسطے جیل ہے، قید ہے جنت مسلمان یہ تربیت دیتی جا رہی ہے کہ یہ عارضی زندگی بالکل مختصر جی زندگی تو قیدی بن کے گزار جیل اندر اپنے سے پابندیاں آئے کر کے گزار لے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب تمیشہ واسطے آزاد ہو جائے گا ایک آخر قید ہو جائے گا اور قید بھی کسے معمولی جیل اندر نہیں اللہ دی جہنم دی جیل اندر قید ہوئے گا وہ جہنم جی اب ستر دفع بجا کے دنیا سے بھیجی گئی یہ جی ابھی استعمال کرنے نا اب یہ ستر دفع بجائی ہوئی ہے جہنم دی ستر گنا مزید دی حرارت اور تمات شامل کرو پھر اندازہ کرو کہ وہ او سخت اور کنی تیز ہو گئی نوزا اس جہنم دی جیل اندر کافر نے قید ہونا ہے اللہ بنا فرمان نے قید ہونا ہے یہ اللہ نے بہانے رکھ دیتے ہیں مختلف مواقع پیدا کر دیتے ہیں کہ او دے بندے کولو بچ سک اور او نعمتیں حقدار بن سک اللہ نے اعلان کر دیتے ہوئے کہ آؤ جڑا شخص میرے نیمتوں کا حقدار بننا چاہتا ہے وہ فرمایا ایمان کا دعوی روزے فرض کر دیتے گئے جی کما کوتے بہ ال من پبلے تم اور صرف تو واسطے ہی نہیں تو, تو پہلے بھی جہاں امت جڑے پیغمبر آئے نے تے بھی فرض رہ مہینہ مختلف ہو سکتا ہے دن دی تعداد مختلف ہو رمضان دم نے گزشتہ جمعے اشارہ عرض کیتے تھا رمضان دا جڑا لفظ ہے یہ دے پی پٹھی اندر سونا صاف ہوں لوہا صاف ہوں مختلف داطا صاف کیتیاں جانا نے رمضان دے دمے نے پٹھی اندر انسان نو صاف کیتا کیا جان دے گناہ جلا دیتے جاتے یہ دی گناہوں دیتا جاتا اور درمیان سے صاف ہو کے اپنا ایمان لے کے نکل ہے اس طریق رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جس شخص نے رمضان دے دن کا روزہ رکھے دو شرطان ایمان اپنے رب تے یقین رکھدہ اپنے اللہ تے ایمان رکھدہ ہویا کہ انہیں یہ میرے سے فرض عائد ہے میں وہ واپس پہنچنے ہے وعدے سارے سچے نے یہ ایمان اور یقین ہوگی وستے صاحب تے او دے کولو اجر لندی نیت ہوے کہ اللہ میں تیرے کولو لینی مزدوری ہو اور کسے کولو کچھ نہیں لے۔ اے دو شرطاں دے ماتحت فرمایا جڑا رات نو قیام کر لوے رمضان دا اور دن روزہ رکھ لوے غفر لہ ما تقدم من ذنب او دی پہلی ساری زندگی دے جنے بھی گناہ نے سارے اللہ معاف کر دیتا۔ کوئی گناہ باقی نہیں رہ تو اے بہانے نے موقع نے اللہ نے رکھے تاکہ نہ تو پورا پورا فائدہ اٹھا سکیے روزے کی غرض وغیرہ کر دیا ہوا کہ مقصد کی ہے روزہ فرض کرنے کا منتقل تاکہ تک پرہیزگار بن جاؤ متقی ہو جاؤ تو اندر تقویٰ آ جائے اور تقویٰ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس ویلے کوئی نیکی کا موقع آئے تو بندہ خود بخود ادھر چکتا چلا جائے نیکی کی طرف بڑھتا چلا کوئی گنا سامنے نظر کہ تو خلاف دل اندر نفرت پیدا ہونی شروع ہو جائے ہر شخص اپنا جائزہ لے سکتا ہے. اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ جی نیکی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے نیکی دا شوق بڑھ رہا ہے اور کہ چاہ رہا ہے کہ میں نیکی اندر حصہ لو اور گناہ دا کوئی کام دیکھ کے سن کے وہ خلاف نفرت دل اندر پیدا ہو رہی ہے جی مبارک ہو گئے تکوا آ گیا دل اندر تکوا پیدا ہو گیا دل اور یہی مقصد ہے ہر عبادت کا روزے ہواج ہوج ہوگی زکات کوئی عبادت بھی ایسی نہیں جہاں مقصود تکو لال تکون روزے تو واسطے فرض کتے ہیں تاکہ متقی بن جاؤ تسی پرہیزگار ہو جاؤ اور متقی بنن دا انعام کی ملتا ہے یہ حضر اور سواب کی ہے صبح کے در سندر وہ آیت پڑی گئی سی اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ آمَنُوا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ <وَالْأَرْض> اگر زمین کے بسن والے انسان آدم دی اولاد بلو احل کو انہ بستیوں اور انہ شہروں کی آبادی فرمایا امنو سچے دل نال میرے تے ایمان لایا اون وتقو اور تقوی اختیار کر لے متقی بن جا اسی کی دیواں گے دی لا فتحنا علیہم برکاتن من السماء دی زمین اور آسمان تو اسی برکتاں دے دروازے کھول دیا اسی گلا کرنی شکوا زبانوں کے موجود ہیں کسی چیز برکت ہی نہیں رہی برکت کتوں آئے کس طرح آدھے دو ان کو آما نو اگر یہ بستیاں اور شہر کے رہن والے ایمان لے اور میرے تے یقین کر ل میرے وعدے سچا من لیں سچا سمجھ لیں اور متقی بن جان نیکی دا شوق اپنے دل اندر پیدا کر گناہ دے خلاف نفرت کرشش کر لفتحنا علیہم آسمان زمین جتنے کے دے بھی کوئی برکت اثر رکھیے وہ دروازے کھول دیے نسخہ تے دس دیتا گیا ہے لیکن استعمال کرنا ہوں ساری مرضی ہے اللہ کو آؤ مل کے منگیے کہ اللہ سانو اس نسخے دے استعمال دی توفیق دے اللہ سانو اپنے او ایمان اور او یقین نسیم فرما صحابہ اللہ دی قسم کھا کے بیان کرتے سن کہ جس ویلے اللہ دی کتاب سننے ہاں یا پڑھنے ہاں اللہ دی قسم اس طرح محسوس کرنے کہ جنت بھی اکیل نظر آ رہی ہے اور جہنم نو بھی دیکھ رہے ہو سگی اندر, اندر کوئی انقلاب اور تبدیلی نہ آئے تو پھر سمجھ لینا چاہیے ایک روایتی جہاں کام کر رہے ہیں صحیح مانا اندر کوئی کم نہیں ہو رہا اللہ سانو اپنی کتاب پڑھن دی سنن دی رام نرام جان اور اے دے حلال, حلال تو دے دے. آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اندر شرکت مواقع بیان فرمائے نہیں. رمضان کی مناسبت نل فرمایا اگر کوئی شخص کسی روزے دار کی افطاری کرا دے دے کہ اللہ وہ گناہ معاف کر دینا افطاری کرا والے کے گنا وہی معافی دا اعلان ہو جاتا ہے کئی درجے اللہ بلند کر دینا اور جنا ازر اور ثواب روزہ رکھنے والے نو اللہ نے دینا ہے خوش ہو کے ازر اپنے کو افطاری کرا والے نو دے دیتے جس ویلے اے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ اندر بھی ایسے موجود سن جہے بچارے خود افطاری کرن تو معذور سن پلے کچھ نہیں کوئی چیز پاس نہیں انہوں نے ارض کی اللہ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں این توفیق نہ رکھتا افتاری کرا سکے آپ نے فرمایا کیا کوئی اپنے کسی بھائی نکور بھی نہیں دے سکتا اگر کھجور بھی نہیں تو فرمایا پانی کا ہی ایک گٹ دے دے دے اور کبھی لو جی روزہ یہ کھول رہے انہوں بھی اُنہیں ہی اللہ نے یہ جگہ این عمدہ رکھی فرمایا سکاہل روزے دار پیٹ پر کے کھانا بھی جنہیں کھلا دیتا اللہ قیامت دے دن ان میرے حوضے تو پیٹ بھر کے پانی پلا دے گا او جنر حوضے تو پانی مل گیا قیامت کا سال لمبا دن وہ نہ لگے گی نہ دکھ محسوس ہومولی معمولی اخراجات نال بڑا انعام رکھ دیتا گیا ہے کہ او اس ویلے آدمی پچھتا لیکن کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا افطاری سرکاری افطاریاں تو بڑی ہونگیاں جنا اندر سوائے کسی کیبت چگلی کرن اور سنن دے ہو کچھ نہیں ہوے گا اللہ سان یہ दे دے, دے کہ ابھی وہی رگا واستے بھی ایک دوسرے دیا افطاریاں کرائیے ایک دوسرے کا اس طرح اہتمام اور انتظام کریے اس نیت پیغمبر نے میرے سامنے بیمار درخواست نے نماز خلوص دل نال دعا کرو کہ اللہ ان نو صحت کام لا عطا لاتا فرما. تاکہ یہ بھی تیرے اس رمضان دے فوائد تو پورا پورا متمتے ہو سک برکات براقات حاصل کر سک اور انہوں نے بھی اپنی اندر شامل کرو جہ پچھلے رمضان اندر ساڑے نال موجود سنج موجود نہیں آئندہ رمضان اللہ بہتر ہے کنے دیکھنا کن رکھنا ہے آنا ہے یہ اللہ دا ایک نظام ہے جہاں چل رہا ہے لیکن سارے کئی ایسے دوست احباب بزرگ پچھلے رمضان اندر ساڑے نال موجود سن اج وہ نظر نہیں آ رہے رمضان سے آ رہے گا ادو بھی آیا جدو محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاہیے اپنے حبیب نے اپنے گول بلا لیا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان پھر بھی آدھا رہا کلا پائے راشدین دے دور اندر بھی آیا اور اج تک آ رہے قیامت تک رہے گا لیکن انسان اپنی اپنی باری جانتے رہے انہوں نے اپنی دعوا اندر ضرور شامل اور شریق رکھا کرو جڑے جا چکے اللہ بیماروں صحت دے اور شدگان اپنی رحمت نالاف کر دے بعض ایسے دوست اور بزرگ نے جہے مختلف قسم دیا پریشانیاں اندر گرے ہوئے نے بھی دعا کرو اللہ پریشانیاں دور کروا پر دے اللہ انہوں تکلیفوں راحت اور خوشی اندر بدل دے ایک مسئلہ کسی دوست نے دریافت کیا کہ جنہ تو پہلے کنیاں رقط پڑھنیا ضروری نے ایک بات یہ دہنشی کر لو کہ آم آن دنوں اندر تین وقت مکرو ہیں جنہ اندر نماز نہیں پڑھی جا سکتی صبح کی نماز تو لے کے سورج کے تلو دی نماز پڑھ کے سورج دے غروب ہون تک یہ دو وقت تے صبح شام دن اور پھر وہ او وقت جس ویلے سورج نصف نار تے دن سر تو ہوئے سورج جنہوں ابھی سر سے کہنے بارہ بجے دے قریب قریب کا ٹائم جمع والے دن ہے اللہ کر دی نماز پڑھ سکتے اتنے بارہ مہینے چوبی گھنٹے جنو پہ چاہے نماز پڑھ باقی دنیا دن زوال دا وقت اللہ نے ختم کر دیا نقل چاہو پڑھو لیکن ضروری نے جہاں دو ہیں مسجد اندر آ کے تحیت المسجد پڑھو پھر دو مزید رقط سنتوں کی شکل اندر پڑھو اگر خطبے کے دوران کوئی شخص مسجد اندر پہنچ ہے ایک واقعہ آد ہے کہ ایک صحابی آئے خطبہ ہو رہا سر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرما رہے سن وہ آ کے بیٹھ گئے آپ نے انہوں نے اشارہ کر کے اسایا فرما ہیں پہلے دو رکت پڑھ بیان دو رکتیں پڑھنے کے بعد جی جن نے نفل ادا دل کر ہے خطبہ شروع ہوکت ضروری نے جو میری نماز تو پہ خطبے تو پہ اسی طرح خطبے تو بعد جماعت نالت ضروری نہیں, ہر شخص واسطے اور جماعت تو بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو چار رقط بھی سابت نے اور دو بھی سابت دو پڑھنا چاہو دو پڑھ لو چار پڑھنا چاہو تو دو دو کر کے چار پڑھو اکٹیا پڑ چار نے بس دو اس غلط فہمی اندر رہتے ہیں کہ جمعے والے دن وہ زہرتی نماز بھی پڑھ ہیں اور وہ او نام رکھا ہوا ہے احتیاطی کہ چلو جی جی جمعہ نہ ہوا تو زور ہو جائے گی زور نہ ہوئی تو جمعہ ہو جائے گا اور شک شب صبح دی عبادت کچھ بھی نہیں قبول ہوتی انہوں کا نہ جمعہ ہوتا زور ہی طریقہ محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کے خلاف نیکی وہی بنتی ہے جی اللہ کا حکم ہو رہے کہ پیغمبر دے نمونے کے مطابق وہ ہو عمل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم احتیاطی نام دی کوئی نماز اسلام اندر موجود نہیں اور رمضان دے آخری اندر ایک اور نماز بڑی پڑی ہے کبھی دو, دو رقطہ نیت کے چالی پنج وہ پڑھ نے کبھی چار چار رکتہ نیت کے وہ پڑھ لی نام رکھا ہوا ہے قضاء عمری ساری عمر دمازاں قضائی کسی شخص نو ایک ہفتہ یا پندرہ دن کھانا نہ دیو جسے دو تین ڈیگا پکا کے وہ سامنے رکھ دو اور ڈنڈا پھڑ کے کھڑے ہو جاؤ کہ سارا ختم کرے گا تو تیری جان جنڈا. ممکن ہے سارا دین دینے فطروں سے یہ اندر کوئی حکم بھی ایسا نہیں جڑا فطر